إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري من ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يبرد فلا هدي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريط له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين عبدوا تقل الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد وجاءت ثقرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم المعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريمه هذا ما لدي عفيد القيام في جهنم كل كفار عنيد من مناء الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا من للعبيد وقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال عز وجل على لسان نبينا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنبال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جمعہ اور خواتین خود مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی تین مختلف صورتوں کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت ذکر کی ہے وہ ہے صفتہ سورہ علی عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں دونوں بہن اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں فیروٹن ہوگا اللہ اللہ اور استغفار اللہ کے سوا اور کس سے ہو سکتا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے میں <ایلاللہ> پھر سور نسا کی ایکت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی رحیم جو شخص بھی برائی کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالی سے اس کرے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غکور بڑا رحیم بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان پائے گا بھائیوں بہت بڑی استغفار تو ہی کا انترین تقاضا ہے استغفار ایک بہت بڑی نیکی ہے استغفار ایک مومن کا مستقل وظیفہ ہے ایک مومن کا مستقل مشغلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ maaf کر دیے گئے آپ فرماتے ہیں والله انی لا استغفر الله واتوب الیہ فی اليوم اكثر من 70 مره اللہ کی قسم لوگوں دن میں میں ستر سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور یہ کسی ایک دن دو دن کی بات نہیں آپ کی زندگی کا معمول تھا آپ اپنی زندگی کے ہر دن اللہ تبارک و تعالی سے ستر سے زائد مرتبے استغفار کرتے تھے ایک اور حدیث میں آپ نے اپنی امت کو خدا کر کے فرمایا یا یوہنہ توہو الا ربکم وستغفرو الا ربکم سو مرتبے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اس میں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور سنن اربا کی ایک روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسا بیٹھے رہتے تو ایک نشست میں ایک بیٹھک میں ایک مجلس میں سو مرتبے ہم گنا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم سو مرتبے پڑھتے رب فرلی وسب علی ان کا انتاہی ربرلی وسب علی انک انت التواب کا دکھانا مجھے معاف کر دیں مجھے بخش دیں میری توبہ قبول فرما تو بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے معلوم ہوا کہ دن میں سو مرتبہ استفار کی جو بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف سو مرتبے کرتے بے شمار مرتبے اس لیے کہ بتا اوقات صرف ایک ایک مجلس میں آپ سو سو مرتبہ ربلی پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار استفار کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم سے گنا ہو گناہ ہونے کے بعد ہی استغفار کریں عام طور پہ تو یہی ہے گناہ گنا کے بعد استفار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم عمل قطع تھے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے استفار کر رہے ہیں تو معلوم ہوا استغفار ایک ایسی نیک ایک ایسا عمل ہے کہ جو بغیر گناہ کیے بھی ہمیشہ سے ایک ذکر کے طور پہ زبان پہ جاری رہنا چاہیے اس سے بندے کے درجات پلند ہوتے ہیں بندے کے مراٹھی پلند ہوتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ مقامات عطا کرتے ہیں اور ہمیشہ سے اترفاف اس لیے بھی کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ جو غلطیاں کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو ہم سے شب و روز بہت ساری غلطیاں بہت ساری خطائیں انجانے میں ہو جایا کرتی بے خبری میں ہو جایا کرتی بے شوری میں ہو جایا کرتی بہت ساری غلطیاں ہم سے گنا ہوتا ہے ہمیں خبر نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہمیں خبر نہیں ہم سے لفظ ہوئی ہمیں خبر نہیں ہماری زبان سے نکلنے والا کبھی کبھی ایک ایک جملہ سامنے والے کے دل کو اس طرح توڑ کے رکھ دیتا ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے ہمیشہ استف پار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے گناہ جو ہم سے بے خبری میں ہوتے ہیں بے شوری میں ہوتے ہیں جن گناہوں کا احساس میں نہیں رہتا ہے وہ گنا بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں استغفار کی ادا استغفار کا عمل اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے صحیح ہین کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندے نے گنا کیا آپ نے یہ نہیں بتایا وہ کس امت کا بندہ تھا آئن ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن ماضیہ کے اواقیات بیان کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے گنا کیا گناہ کے ساتھ ہی نادم ہوا شرمندہ ہوا اس نے اللہ تعالیٰ سے فوراً استغفار کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی یادہ ایک قدر پسند آئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے گناہ کرنے کے بعد میرا خوف دل میں محسوس کیا اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس لیے وہ میرے حضور استفار کر رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ اگر وہ استفار نہیں کرے گا تو میں اسے گرس میں لے لوں گا میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا دنوں بعد اسی بندے سے دوسری غلطی ہو گئی پھر اس نے اشترکار کیا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے گنا کیا اور وہ ڈر رہا ہے کہ میں اس کی گرفت کروں گا وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناوں کو معاف کرتا ہے اور میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا پھر تیسری بات کر رہی یہی بات چند دنوں بعد اس سے پھر غلطی ہو گئی اس کوئی غلطی ہو گئی اس نے پھر پھر استفار کیا اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ جانتا ہے ہے کہ اس اس کا ایک رب جو اس کے گناہوں کو گناف کرتا ہے وہ مجھ سے استفار کر رہا ہے میں اس کے حق میں مغفرت لکھ رہا ہوں اس حدیث کا غلط مقوم نہیں لینا گنا کرتے رہے دل میں ارادہ یہ ہے گنا نہ چھوڑنے کا اور زبان سے استفار کرتے رہے حدیث یہ مانا نہیں دے رہی استفار کرتے ہوئے صرف دل کے ساتھ اس عزم اور نیت کے ساتھ یا آئندہ کبھی ہم یہ گنا نہیں کریں گے اس عزم کے ساتھ ہم نے استغفار کیا اور پھر بعد میں پھر شیطان غالب آ گیا غلطی ہو گئی ایسے موقعوں کے لیے حدیث ہے ایسے موقعوں کے لیے نہیں کہ دل میں جو ہے وہی عزم ہے وہی ارادہ ہے کہ گناہ پھر کریں گے زبان سے استغفار کر رہا ہوں استغفار کامل اللہ تعالیٰ کو گیا کرنے ماجہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتین پورا حلیمن ہوا زیادہ استرفار آپ نے کہا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص بڑا سعادت مند ہے وہ بندہ کہ کل حشر کے میدان میں اس کا نام امان کھولا جائے تو اس میں زیادہ سے زیادہ استفار کا کے کا تذکرہ ملے زیادہ سے زیادہ استفار کا ذکر ملے اس کے نام امال میں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنے کی نیکی ملے ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے ایسا بندہ بڑا سعادت مند ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری سنا رہے اس میں معلوم ہوا کہ استغفار کی کوئی حد نہیں کوئی امتحان نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے استغفار کے کلمات کیا ہیں چھوٹی سی بات اگر ہم کہیں مختصر الفاظ میں آپ استغفار کرنا چاہیں اللہفلی اللہ فلی کا ہے کافی یا استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں کافی ہے آدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے استغفار کے جامع کلمات بیان کیے ہیں اگر ان کلمات کے ذریعے سے استغفار ہو تو بہت اعلیٰ اور افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں درود وغیرہ کے بعد جو دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہ جتنی وحضلی وَكُلُّ ذلك عِنْدِي اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخفر وما اصررت وما آلن وما انت آلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا بک کیا مطلب فرور دیگارا جو گنام اینے سنزید کی میں کیے ہیں انہیں بھی بخش دے جو گنام اینے مذاق میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے جو گنا میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے جو گنا میں نے انجانے میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے وہ کلو زاری اور پرور میں فرار کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہر طرح کے گناہ موجود ہیں محمد اللہ, اللہ, اللہ پرور دگارہ جو گنا میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے ہیں انہیں بھی بخش دے وما آخر دگارہ جو گنا میں نے اپنی بات کی زندگی میں کیے ہیں اس کو بھی بخش دے پرور دگارہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر دیے ہیں اور پرور میرے ان گناوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیے ہیں وہ میں ہم سا علم بھی میرے ان گناہوں کو بھی جنہیں کر کے میں بھول گیا ہوں مگر وہ تجھے یاد ہے تیرے علم میں تیرے ان ابو اگر صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک دعا کے سلسلے میں دریاف کیا میں دعا کیسے کروں کیسے کروں آپ صلی اللہ علیہ نے سے کہا کہ اب وکال یوں کہنا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فالوردی گارا میں نے اپنے اپ پہ بہت ظلم کیا ہے ولا غير الذنوب الا من هو توہی معاف کر سکتا ہے لي مغفرتا من عندك لهذا مجھے اقلی بخشش سے نواز دے و فرما انك انت الغفور الرحيم اسرے کہ تو بڑا غفور ہے گناہوں کا ما معاف کرنے اور استغفار کے سلسلے میں سب سے افضل سیما سب سے افضل خریمہ ہوا ہے جسے عال علم نے سید الاستغفار قرار دیا ہے سيد الاستغفار وصيغه له ب استغفرك و كلمه ك اللهم انت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت فالورد قرت مرا تو میرا رب ہے لا لاہن ربی تو میرا رب ہے لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی نا بوجھ نہیں خلط بنی تھی مجھے پیدا کیا وہ نب میں تیرا بندہ ہوں وانا نال آدی کا وا آدی کا مست تھا طاقت بھر قدرت بھر میں تج سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم ہوں جتنا میرا پس چڑھ رہا ہے جتنی میری طاقت ہے طاقت بھر میں تج سے کیے ہوئے و پیمان کو نبھا رہا ہوں ابولہ بھی نعمت ہی تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں تیرے جو انعامات مجھ پر ہیں ان انعامات کا اقرار کر رہا ہوں وہی ساتھ ہی میری گنہ گار ہونے کا ایک اعتراف بھی کر رہا ہوں اقرار بھی کر رہا ہوں لہٰذا تو مجھے بخش دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح میں یہ سہید الاستغفار پڑھ لے صبح میں پڑھ لے شام تک اس کی موت آ جائے جنتی ہے وہ شخص اور جو شخص سید الاستغفار کو شام میں پڑھ لے اور صبح تک موت آ جائے جنتی ہے وہ شخص اسی لیے صبح و شام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار وارد ہیں ان میں خصوصی اہمیت اس سعید الاستفار کی ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے اس سعید یہ جو کلیمات ہیں سعید الاستفار کے ان کے ذریعے سے استغفار ہونا چاہیے بھائیو استغفار سے نہ صرف ایک ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہماری لفظیں پھلتی ہیں نہ صرف یہ کہ گناہوں کے دبے ہم سے دور ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ استغفار سے ہماری آخرن بنتی ہے استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کو بہت سارے دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں بہت سارے دنیا فیملی بھی حاصل ہوتے ہیں شیخ الاسلام ابن جیمیہ رحمۃ اللہ علی عالم اسلام کی ایک آفری شخصیت وہ لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہوسا اوقات میرے سامنے کوئی علمی مسئلہ آتا ہے مسئلہ ہے کہ مجھے اس میں حق یہ زندگی کی کوئی مشکل پیش آتی ہے. شیخ الاسلام ابن لکھا ہے میں بساوقات دیتا ہے اور اس مسئلے میں جو رائے حق ہے اس تک مجھے اللہ تعالی پہ دوچار نہیں ہوتے کر مرتبے کریں مرتبے کریں مرتبے کریں ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں مشہور روایت ہے اور اگر کہو حسن بصری شادی ہوئے مدت ہو گئی مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے حسن بسری رحمت اللہ علی نے کہا استحفل اللہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے کسرت سے استفار کرو ایک مدت باغ دوسرا شخص آیا اس نے کہا کہ حسن بسری بارشیں نہیں ہو رہی ہے زمین سوکھ گئی ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں حسن بصری نے کہا رحمت اللہ علی استحفی اللہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے کسرت سے استفار کرو تو کہ ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ حسن بصری تجارت کر رہا ہوں بزنس کر رہا ہوں مگر ہمیشہ نقصان ہی ہو رہا ہے حسن بصری رحمت اللہ علی نے کہا جاؤ استغفر اللہ اللہ تعالی سے استفار کرو حسن بصری رحمت اللہ علی کے طلا نظامے سے کسی نے پوچھ لیا کہ امام حسن بصری تین اشخاص آئے تینوں نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے اور تینوں کے مسائل تینوں کے الجھنوں کا ایک ہی علاج اور ایک ہی حل آپ نے بتایا کہ استفار کرو استفار کرو استفار کرو حسن سے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے تو قرآن ہی کے ذریعے سے تو جواب دیا ہے قرآن سے ہٹ کر کون سی بات میں نے کہی ہے یہ قرآن علاج ہے زندگی کی تمام الجھنوں پریشانیوں کا حل قرآن استفار کو بتاتا ہے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ بات میں اپنے اپنی انتلا سے کہا کیا تم نے سورہ نو نہیں پڑی کیا تم نے سورہ نو نہیں پڑی کہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضرارا ويمددكم بأموال وبنيه ويجعل لكم جناتهم ويجعل لكم منهارا استغفروا ربكم لغة مطمرة استغفاك رغت مقناعك ما في جاءه انه كان غفارا وبعض يدا استغفار کرو گے تو کیا ہوگا یورسل السلام علیکم مترا رہا تم پر آسمان سے موصلہ دار بارشیں نازل کرے گا استغفار سے کرو گے آسمان سے بارشیں ہوں گی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی شاید سالی ہوتی بارشیں نہ ہوتی آج صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو استغفار کرنے کا حکم دیتے اس لیے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے بندے جو ہیں بہت ساری بہت سارے خیرات سے محروم ہو جاتے ہیں بندوں کے گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زمین پر چوپاہیں نہ ہوتے جانور نہ ہوتے آسمان سے قطرہ بارش تم پہ نہ ہوتی تمہارے گناہ ایسے ہیں بارشیں نہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استغفار کا حکم دیتے اور میدان میں لے جا کر سراقل استثا پڑھتے جن میں گڑ گڑا کر گر یا بازاری کے ساتھ استغفار کیا جاتا تھا علیہ السلام نے کہا استغفار کرو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا اور اتنا ہی نہیں استغفار کرو گے تو کیا ہوگا وہ کم بھی اموانی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ادا کرے گا تمہیں دولت ادا کرے گا تمہیں اعلیٰ اولاد ادا کرے گا تمہاری ضروریت میں تمہاری نسل میں برکت ہوگی وہ جناتی ہوم انہارا اور اگر کثرت سے استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لہلہ دی کھیجیا سر شاداب طری سے ادا کرے گا تمہاری زمین جو ہے ہریالی سے لہلہ اٹھے گی دیکھیے امام حسن بسی رحمتہ اللہ علی نے خود سرحلوں کی نایتوں سے استعمال کرتے ہوئے کتنا لطیف جواب دیا اور یہ بتایا کہ انسان کی زندگی کی الجھنوں کا علاج استغفار ہے آپ کو کوئی بھی ٹینشن لاحق ہو کوئی بھی عادت لاحق ہو کوئی بھی مصیبت لاحق ہو زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ جو نہ حل ہو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے استغفار کی بڑی برکتیں ہیں ایک مرتبہ خزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی خزیفہ بن ایمان رضی اللہ رہ بنمان ریسن کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیا اے اللہ کے نبی میری زبان ذرا تیز ہے میری زبان ذرا تیز ہے اور میری زبان سے میری گفتگو سے سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے مجھے احساس ہے اس بات کا اور کہا کہ مجھے احساس ہے کہ میری زبان سے زیادہ سے زیادہ تکلیف میرے گھر والوں کو ہو میرے بیوی بچوں کو ہو رہی ہے اللہ کے نبی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے میں کیا کروں اللہ کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علمان کہا کہ ہو جائے گا کیوں نہیں کرتے اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تمہاری غلطی بخش دی جائے گی استغفار کی وجہ سے کثرت سے استغفار کیا کرو اس لیے کہ میں دل میں سو مرتبہ استفار کیا کرتا ہوں آیو، آحادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کیسے مجید نے اللہ عالو کی تعریف کرتے یعنی ہوئے ایمان صبح کے وقت سحر سحر کہتے ہیں فجر کی نواز سے پہلے کا وقت تو کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس کو سحر اور سحر کہا جاتا ہے ایمان فضر سے پہلے کے آخری وقت میں استفار کیا کرتے ہیں اور مستفری اس وقت استغفار کرنے کا کیا مطلب دونوں کون ایک تو یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین دلوی آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور پوچھتا ہے کام ہے جو مجھ سے استفار کرے میں اس کے کو معاف کروں اور دوسری وجہ یہ کہ بندہ اس وقت کرتا ہے, ہے، گانا جو تحجر میں, میں نے پڑھی ہے جو عبادت میں نے پڑھی ہے جو عبادت میں نے کی ہے اگر اس میں کسی قسم کا خلل کسی قسم کی کمی واقع ہو گئی تو جو مجھے معاف کر دے نماز میں بھی وہی ہوتا ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آج سلام پھیرنے کے ساتھ ہی زبران استافراللہ, استافراللہ, استافراللہ کہتے نماز جیسی ختم ہو رہی آپ اس کے لیں کیا مطلب پرور دگارہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ہو سکتا ہے پھر عبادت ہم سے ویسی نہ ہو پائی ہو کوئی کمی رہ گئی ہو خوش و خوشوں میں کمی رہ گئی ہو پرور ہمیں موف کر دے ہمیں بخش دے ہر عبادت کے بھگوان اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ فرمایا ہے مناسب کے حج اور ارکان حج کا تذکرہ جہاں ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کہتا ہے وسط ان اللہ رفر الرحیم سہفور جہاں لس ہوتا ہے وہاں ارکان حج اور مناسب کے حج کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسطر اللہ ان اللہ رحب الرحیم اللہ تعالیٰ سے استفار کرو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اسی لیے جس طرح ہر عمل کے اختتام پہ استغفار کا حکم ہے ہر نیکی کے اختتام پہ استغفار کا حکم ہے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختتام کو پہنچ رہی تھی تو آپ کو بھی استغفار کا حکم دیا گیا جب آپ کی زندگی ختم ہو رہی تھی چنانچہ سے قرآن مزید کی جو آخری صورت نازل ہوئی آخری صورت اللہ نصر جی آئے آیتیں تو اس کے بعد بھی نازل ہوئی پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اللہ تعالیٰ کی جانب سے و کامرانی آ جائے اور لوگوں کو آپ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو رسب بےحد ربک تو آپ کثرت سے اپنے رب کی حمد و دوستنا بیان کریں اس کی پاکی بیان کریں وہ استغفر اور استغفار کریں اس لیے ماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے استغفار کرتے تھے اور یہ حدیث میں محمودین فرماتی ہے اذا جا نصر اللہ والفرح کے نزول کے بعد جب بھی آپ نے نماز پڑی رکوع اور سجدے میں آپ نے یہ دعا ضرور پڑی سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم نغفر لی سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم نغفر لی سورہ مصر میں جس تذبیح جس حمد باری تعالیٰ جس استغفار کا حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں پڑھتے تھے پر پاکی بیان کرتا ہوں تاریخ کے ساتھ معاف کر دے مجھے خش دے بھائیوز, زندگی کے مختلف, مختلف اعمال کے وقت شریت نے حکم دیا چنا حکم ہوا کہ جب سزائے حاضر سے تعریف ہو جاؤ جب سزائے حاضر سے تعریف ہو کا اکاپڑا ہی حدیث میں خزائے حاجت سے فارغ ہونے کی بات کی جو دعائی ہے وہ سڑانک پر میں دوسرے تری بخشش مانتا ہوں میں استغفار کرتا مجھے معاف کر دے عالم نے کہا ہے خزائے حاضت کے بعد استغفار کرنے کی کیا مانے استنجا کرنے کے بعد استغفار کرنے کی کیا مانے عالم نے کہا خزائے حاجت کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ایک طرح سے اللہ تعالی کی شکر گزاری ہے اور اپنے نہ ہونے کا اقرار ہے اور اعتراض ہے وہ اس طرح کہ انسان جو قزائے حاجت کرتا ہے جب قزائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کی رضا کا جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ بولو براس کے راستے سے پیشاب بڑھانے کے راستے سے نکل جاتا ہے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اگر یہ چیز نہ نکلے کسی کو چوبیس گھنٹے تیس چالیس گھنٹے نہ ہو پیشاب نہ ہو کیسی تکلیف ہوتی کتنا بڑا مرض رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے تندرستی کی اتنی عظیم محنت اس نے میں آگے کہ ہم جو رزا کھاتے ہیں اس کا جو سا دل ہوتا ہے وہ بلو براس کے راستے سے نکل جاتا ہے ہمیں حافیت ملتی ہے تندرستی ملتی ہے اور اس نعمت پر پروتگارہ تیرا جیسا شکر ہونا چاہیے ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے ہمیں معاف کر دے اس لیے ہمیں معاف کر دے اس لیے وہاں حکم دیا گیا اس سے پار کا حسرا رکھ بھائی قرآن قرآن جہاں ہمیں اپنے حق میں استفار کا حکم دیا ہے وہی ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم غیروں کے حق میں بھی استفار کریں قرآن نے عام بات یہ کہی کہ اہل ایمان جو اصحاب ایمان ہیں ہر صاحب ایمان کے حق میں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو دوسرے بعد میں آنے والے اہل ایمان کو استغفار کرنا چاہیے چنانچہ صورت الحشر میں کہا دقان وَلَا تَجَعَلْتِ قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ <آمَنَو> قرآن مجید نے انسار اور مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا انساروں مہاجرین کے بعد جو طبقے جو نسلی مسلمانوں کے آئیں کی آئیں گی وہ یہ کہتی ہیں کہ پرور ہمیں بھی معاف کر دے دعا کا آغاز اپنے سے ہونا چاہیے ربنا ہمیں بھی معاف کر دے سبقونا اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پر وہ انہیں بھی معاف کر دے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ کسی کی تربیت سے کارے ہوتے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے اس طرح تسمیر نہ اپنے بھائی کے حق میں استفار کرو اپنے بھائی کے حق میں اس وقت استغفار کرو اس لیے کہ اس اس سے سے بات ہونے والی ہے اس سے سوال جواب ہونے والا ہے اس سے پوچھا جانے والا ہے اس وقت وہ تمہاری دعاؤں کا بہت زیادہ مستحق ہے اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا کرو ایک حدیث میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیان فرمایا کہ جب کوئی و... کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد دعا کرتی ہے اولاد اگر دعا کرتی ہے اس کے حق میں وہاں باپ کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے باپ کے مراسی پلند ہو رہے ہوں گے بندہ گھوسے گا پروزگارہ یہ جو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں یہ جو میرے مراثیب پلند ہو رہے ہیں مجھے جو اعلی مقامات مل ہی رہے ہیں یہ میری کون سی لے گی ہے یہ میرا کون سا عمل ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری اولاد تریفار کر رہی ہے تیری اولاد تیرے لیے استفار کر رہی میرے بلے تیری اولاد کے استفار کی وجہ سے تیرے مراسب بلند ہو رہے ہیں تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں سے معلوم ہوا کہ اولاد کا بڑا حق بنتا ہے اپنے وہ والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنے والدین کے حق میں زیادہ سے زیادہ حالانکہ ہر, ہر, ہر انسان کے حق میں ہر بیشتر مسلمان دعا کرتے ہیں لیکن خصوصاً ان سے اولاد کی جو بات کہی گئی ہے اولاد کے استغفار کا رتبائی الگ اولاد کے استغفار کا درجہ ہی الگ متوقع والدین کی حق میں اولاد کو کثرت سے استفاد کرنا چاہیے بھائیو کچھ امال ایسے ہیں کچھ صفات ہیں کہ جو استغفار کے راستے میں حائل ہوتی ہیں یعنی جن چیز جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائے یا عمال جائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا ان میں سر فہرست مشرک سر فہرست مشرک مشرک کے لیے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے استغفار کی اجازت نہیں آئے خیرے پہ چھوڑو خود پیغمبر کو اجازت نہیں دی گئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی مکان علی نبی ودی نامن مشرقین نبی کے لیے لائق اور زیبا نہیں ایمان والوں کے لائق اور زیبا نہیں کہ وہ مشرقین کے حق میں استغفار کرے اگر کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو کسی نبی کے لیے لاکھ اور دیوانی اہل ایمان کے لیے لاق اور دیوانی کے مشرق کے حق میں استغفار کریں آپ سب جانتے ہیں مسند احمد کی روایت کے بموجب احساس کا شان نظول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ماں کے حق میں استغفار کی چاہی تھی تب یاد نہ دلو. کہ نبی کے, لاکھ اور زیبان نہیں کہ وہ کے حق میں استغفار کرے اگر کہ وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوا میں بہت بڑی رکاوٹ بات چھوڑنا, کسی سے بس تعلقات کرنا اگر دینی بنیادوں پر ہے دینی بنیادوں سے بنیادوں پر کسی سے آپ نے بات چھوڑی ہے کوئی بات نہیں کسی کو سدھارنے کے لیے کسی کو سنبھالنے کے لیے کسی سے کسی غلطی کو چھڑانے کے لیے اپنی بات چھوڑیے کوئی بات نہیں لیکن اگر ذاتی اختلافات کی بنیاد پر بات چھوڑیے ذاتی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پہ بات چھوڑیے ایک دوسرے سے باتیں تین دن سے زیادہ اگر گزر گیا تو ایسے شخص کے اعمال نہ ہوں گے ایسے شخص کے حق میں استفادار نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فریشوں سے کہے گا دا ہونا حسا ل دونوں کو چھوڑ دو میں ان کے امار کو ان کی نیٹوں کو سب تک نہیں دیکھوں گا جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں گھرے تعلقات نہ صحیح کم از کم تین دن کے بعد سلام کلام تو شروع ہو جانا چاہیے گزرتے ہوئے آپ سلام کریں یا وہ سلام کر رہا ہے تو آپ جواب دیں اس طرح کے کچھ امان جو استغفار کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ تبار کو تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں استقفال استغفا مستقل, مستقل وطیفہ ہے مستقل مشغلہ ہے مستقل عبادت ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالی سے استغفار ہونا چاہیے دسیوں مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبے استغفار ہونا چاہیے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائی ہمیں حاصل ہوگی رب العالمی سے تو کے پیپر کہے میں کرتے بنگلور کے, کے تحت منعقد ہونے والا دو روزہ اجلاس کل صبح دس بجے شروع ہونے والا ہے آپ تمام سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اجلاس کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور کامیاب بنانے کا مطلب یہ ہے ایک تو آپ خود تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنے وہ دوست وحباب وہ اڑوس پڑوس وہ, وہ متعلقین جو کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوڑ ہیں نیل سے دوڑ ہیں صرف یہاں خورا میں مبتلا ہیں ان کو ساتھ لانے کی کوشش کریں اور پھر جو دوسرے علاقوں سے دوسرے شہروں سے جو بھی مہمان آئیں گے ان کی ہر طرح سے خدمت کرنا اور اجتماع کو ہر طرح سے کامیاب کرنے کی کوشش کرنا ہم نے سے ہر شخص کی فرزن فرزن ذمہ داری ہے شخص ذمہ داری سمجھ کر اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے رب ان تمام کی اور محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے جو اس اجتماع کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں رب العالمین اس اجتماع کو کامیابی سے امکن فرمائے